ہو گیا اللہ نے ان کس کا فتوا لگایا لکد کا کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا بے شک اللہ عیسا بیٹا مریم کا اب اگلی عیس سنو جی اور اس کا ترجمہ بھی ایک جگہ پہ میں نے آپ سے کروانا ہے انداز کیا اللہ نے اپنایا عیسائیوں کو ایک بات اللہ سمجھانا چاہتے تم عیسا کو مشکل کشاہ کہتے ہو تم کہتے ہو عیسا نفی نقصان کا مالک ہے معبود ہے الہ ہے سنتا ہے نظر و ان کے نام کی دیتے ہو بیٹے بیٹیاں ان سے مانگتے ہو ان کو کہتے ہو وہ مختار ہیں نفع نقصان کے مالک ہیں وہ مالک و مختار ہے تم حضرت رتیسا کو یہ سمجھتے ہو سنو کو میرے پیغمبر فرمائیے عملے کو بس کون مالک ہے کس کا اختیار ہے انداز دیکھا ہے آپ نے اب عربی کے اس لفظ کا اردو میں ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا عملے کو کس کا اشتہار ہے کون ہے یہ انداز ہے اللہ اللہ کے مقابلے میں شیئن کچھ کس کا اشتہار ہے, ہے اللہ کے مقابلے میں کچھ کچ ان ارادہ اگر اللہ ارادہ کر لے ان ارادہ اگر اللہ ارادہ کر لے آئی یوہ لے کا کیجئے میں نا یوہ لے کا کون ہے کون ہے میرا ہاتھ روکنے والا کس کا اختیار میرے سامنے چلتا ہے اگر میں ارادہ کر لوں آئی یوہ لے کل مسیحب ابن مریم کہ میں مسیح بیٹے مریم کو موت دے دوں میں نے یہ موت کر دیا یہ لفظی معنی نہیں انداز دیکھا ہے آپ نے اللہ نے کیا اپنا لیا عیسائیوں کو سمجھانے کے لیے تم کہتے ہو وہ مشکل کشا ہے اگر اللہ ارادہ کر لے لے کا المسیح ابن مریم کہ اللہ موت دے دے مسیح بیٹے مریم کو وہ امر اور اس کی ماں کو حضرت عیسیٰ کو بھی موت کی نیند سلا دے اور ان کی ماں کو بھی موت کی نیند سلا دے وہ منفی جمیا اور جتنے اس کائنات میں لوگ ہیں سب کو اگر اللہ موت کی نیند سلا دے میں کو من اللہ شیئن کون ہے میرا ہاتھ روکنے والا کون مالک ہے میرے مقابلے میں کس کا اختیار ہے کہ وہ مجھ سے پوچھے کہ تم نے عیسا اور عیسا کی ماں کے ساتھ یہ کیا کیا ہے عیسائیوں جو عیسا اپنے سے اور اپنی ماں سے موت کو نہ ہٹا سکے وہ تمہارا مشکل کچھ بھی نہیں ہو سکتا جس کا اپنی جان پر اختیار نہ ہو تمہارا اختیار بھی اس کے قبضے میں کوئی مالک جو اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ کہتے ہیں حدیث قدسی نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ساری کائنات کے لوگ ولی ہو جائیں ایک بھی نافرمان نہ رہے سارے ہی ولی میری خدائی میں مچھر کے پر کے برابر بھی اضافہ کو نہیں ہوتا اور اگر ساری کائنات کے لوگ بدماش ہو جائیں سارے گندے ہو جائیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری بادشاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی فرق کوئی نہیں پڑتا ہو اس کو کہتے ہیں اوغنیو اس کو کہتی ہیں کل ہوسمد اللہ السامد اللہ اسمد اس کو کہتے ہیں اللہ عسمد جس کا معنی اے ہمارے حضرت صاحب مولانا حسین علی رحمت اللہ علی فرمایا کرتے تھے اللہ سمد ہے جس دا کم ہر ایک تو بغیر ہے تے کسی دا کم اس تو بغیر نہیں تردا اللہ سمد اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے اللہ سمد ہے اور وہ کسی کا محتاج ہے؟ نہیں لاہک سماوات و اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی وما اور جو زمین نہ آسمان کے درمیان میں سب کا مالک میں ہوں زمین و آسمان کا مالک میں زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس کا مالک بھی میں یخلو کو مایشا پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے کسی کو ماں باپ کے بغیر کسی کو باپ کے بغیر کسی کو بانج بیوی سے آیا ذہن میں کہ نہیں آیا کسی کو بانج بیوی سے کسی کو باپ کے بغیر کسی کو ماں باپ کے بغیر یخلو کو ماں یشا پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے واللہ علا کل شعین قدیر اور اللہ ہر چیز پر کیا ہے اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کائنات کے لوگوں کا مالک میں ہوں ہر چیز میرے اختیار میں ہے، کسی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے جب ہر چیز کا مالک میں ہوں تو اپنی حایتوں کے لیے پکارا بھی مجھے کر ایک اور جگہ دیکھیے جی ہم تو قرآن کے طالب علم میں تین سو بانوے سفا جی صفحہ نمبر تین سو بانوے ہے جی اللہ اکبر اللہ اکبر سفر نمبر تین سو بانوے سورت <تصفح> کا نام ہے سورت فاتر سورت کا نام ہے سورت فاتر اور سورت فاتر کی آیت نمبر ہے دو جی بائیسواں پارہ ہے سفر نمبر تین سو بانوے جو ہمارے پاس قرآن ہے سورت فاتر کی آیت نمبر دو ما یفت اللہ سے مر رحمتن فلاں اللہ و ما یم سکھ فلاں مر سے ممبادی وحو والیز الحکیمو فتح کا مینا کھولنا ما یفتا ہل جو کھول دیتا ہے اللہ من رحمت کوئی رحمت رحمت کا دروازہ اگر اللہ کھول دے کسی بندے پر اس کو صحت دینا چاہے اس کو دولت دینا چاہے اس کو اقتدار دینا چاہے اس کو عزت دینا چاہے اس کو مقدمے سے رہائی دینا چاہے اپنی کسی رحمت کا دروازہ اگر اللہ لوگوں کے لیے کھول دے فلا ممسک اللہ اس کو بند کرنے والا کوئی نہیں میرے اللہ اب بھی اگر لوگ نہ مانے مرضی ہے لوگوں کی اگر میں رحمت کرنا چاہوں تو ساری کائنات کے لوگ مل کر اس رحمت کے دروازے کو بند نہیں کر سکتے و مایوم سکھ اور جو میں بند کر لوں سکھ اور جو میں روک لوں اور میں بند کر لوں فلا مر سے لہ اس کو کھولنے والا کوئی نہیں. کوئی نہیں اگر میں اولاد نہ دینا چاہوں اگر میں بند کر لوں اگر میں بانج بنا دوں اگر اس دولت سے محروم کر دوں تو پھر اس دروازے کو کھولنے والا کوئی, کوئی, کوئی, کوئی نہیں کوئی نہیں, کوئی نہیں. اور کون ہوگا اور کون ہوگا اس کو دیکھو جو نو سال بستر رسول پہ سوئی اور کون ہوگا میں اور تم کون نو سال بستر رسول پر اور سوئی بھی اس طرح کہ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ عائشہ کو کہو رب سلام کہتا ہے معمولی عورت نہیں معمولی شخصیت نہیں رب کے سلام آئے جبریل کو اصلی حالت میں دیکھا کائنات کی اتنی عظیم عورت جس کو رب کے سلام آئے جس نے جبریل کو اصلی حالت میں دیکھا ارے جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کی سینا اور اس کی تھوڑی کے نیچے محمد عربی کی روح نکلی اس سے بڑا شرف کیا ہوگا جس نے نبی پاک کو اپنے سینے سے رکھا ہوا تھا لگایا ہوا تھا اور کہتی ہیں میری جھولی میرا سینا میری تھوڑی اس کے نیچے ہیں نبی پاک جس وقت نبی پاک کی روح مبارک نکلی اور میں نے دنیا کی بڑی بڑی خوشبوئیں سونگی لیکن جو خوشبو مجھے اس روح کے نکلتے ٹائم محسوس ہوئی تھی کے رب کی قسم ہے ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگی وہ جو فرشتے جنت کے غلاف لائے ہوں گے جس میں میرے نبی پاک کی روح کو لپیٹا گیا ہوگا جس نے جبریل کو اصلی حالت میں دیکھا اور جس کی جھولی میں نبی پاک نے دم دیا اور آپ کی روح مبارک جسدت سے نکلی ان کی جھولی میں جو کائنات کی اتنی عظیم عورت ہے کہ آخری وقت میں نبی پاک مسواک کرنا چاہتے ہیں ان کے بھائی عبد الرحمان داخل ہوئے نبی پاک نے ان کی طرف دیکھا ان کے ہاتھ میں مسواک ہیں نبی پاک نے مسواک کی طرف دیکھا اور رمض شناس نبوت آشا نے پہچانا کہ نبی پاک مسواک کرنا چاہتے ہیں بھائی سے مسواک لیا رحمت کائنات کو پیش کیا لیکن کمزوری ہے نکاہت ہے ظوف ہے مسواک چبایا نہیں جاتا پھر لوٹایا آشا کی طرف حضرت آشا نے مسواک کو نرم کیا چوایا اور جو لگی پانی سے دھونے تو رحمت کائنات نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے میں زندگی کے آخری لمحات میں تیرا جوٹھا اپنے منہ کے اندر لے کے جانا چاہتا ہوں کائنات کی اتنی عظیم عورت جس کا جوٹھا زندگی کے آخری لمحات میں رحمت کائنات کے منہ مبارک میں پہنچا اور کائنات کی اتنی عظیم عورت جس کے متعلق فاطمت کو رحمت کائنات نے فرمایا تھا فاطمہ بیٹا اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے تمہارا بابا محبت کرتا ہے فاطمہ کہتی ابو کیوں نہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں میں اس سے محبت کیوں نہیں کروں گی آپ نے فرمایا بیٹا پھر عائشہ سے محبت کیا کرو عشا سے محبت کیا کرو اور جب ازواج متحرات نے اکٹھے ہو کر آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ صحابہ توحفے اس دن بھیجتے ہیں جس دن عائشہ کی باری ہوتی ہے اور ہماری باری کے دن صحابہ تحفے نہیں بھیجتے صحابہ کو باز کرو کہ تحفے بھیجتے ہوئے دن اور باری کا خیال نہ کیا کریں حضرت آشا کی باری ہوتی ہے تو تحفوں کی ڈھیر لگ جاتے ہیں نبی پاک نے ازواج متحرات کی جو چی بن کے آئیں تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ میری اور آپ کی ماں ہیں جب انہوں نے یہ مطالبہ پیش کیا تو نبی پاک نے فرمایا ام سلمہ آشا کے متعلق مجھے کچھ نہ کہو مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے میں جس بیوی کے بستر پہ رات گزارتا ہوں جبریل کبھی وہی لے کر اس بیوی کے بستر پہ نازل نہیں ہوتا آشا میری وہ بیوی ہے میں اس کے بستر پہ ہوتا ہوں جبریل قرآن لے کے اتر پڑتا ہے آشا کے متعلق مجھے ذچ نہ کرو جو کائنات کی اتنی عظیم عورت ہے نبی پاک کی زوجہ محترمہ ہے میں کہتا ہوں خامند بھی اس کا عظیم ہے باپ بھی اس کا عظیم ہے خامند خاون ساری کائنات کا سردار ہے اور باپ پوری امتوں کا سردار ہے <تصفح> وہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ہے وہ زاہد باپ کی زاہدہ بیٹی ہے وہ ساجد باپ کی سائدہ بیٹی ہے وہ عابد باپ کی آبدہ بیٹی ہے وہ سالے باپ کی صالحہ بیٹی ہے وہ ساجد باپ کی سائدہ بیٹی ہے وہ عتیق باپ کی عتیقہ بیٹی ہے اور جب تک نبی زندہ رہے تھے تو غار میں ابو بکر کی گود میں سوتے رہے اور جب نبی پاک کا انتقال ہونے لگا تو ابو بکر کی بیٹی کے گود میں آپ کا سر مبارک تھا لیکن نو سال کے عرصے میں حضرت آشا کے ہاں کوئی اولاد نہیں نہ لڑکا نہ لڑکی نہ بیٹا نہ بیٹی اتنی عظیم عورت ہے کائنات کی اولاد سے محروم ہے ایک دن رو رہی ہے اوپر سے نبی پاک تشریف لے آئے عائشہ کو روتے ہوئے دیکھا آپ نے فرمایا معیوب کی کہ یا عائش عائشہ کیوں روتی ہو کس بات پہ رو رہی ہو حضرت آشا کہتی ہیں یا رسول اللہ میرا دل نہیں کرتا کہ میرے گھر کے آنگن اور سین میں پھول جیسے بچے کھیلتے ہوتے میرا گلشن بھی آباد ہوتا میری جھولی بھی ہری ہو جاتی یہ خوشیاں بیٹے اور بیٹیوں کی مجھے بھی مل جاتی میں اس سوس پہ رو رہی ہوں پھر رحمت کائنات نے جواب میں کہا تھا رو کے مجھے کیا بتاتی ہو اس نیلی چھت والے کو کہو نا اس نیلی چھت والے کو کہو نا تو معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کے خزانے کس کے پاس ہیں اللہ کے پاس ہیں اگر وہ بند کر لے بما یوم سکھ فلا مر سے اور جس چیز کو وہ بند کر لیتا ہے اس کو کوئی کھولنے والا اگر وہ نہ دینا چاہے تو دینے والا یہ ہمارے تبلیغی جواب کے دوست ہیں یہ ایک دعا پکواتے رہتے ہیں لوگوں کو بھائی یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد مانگا کرو اور وہ دعا ہر فرض نماز کے بعد امام المبیا حضرت محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے بڑی عجیب دعا ہے نا جس کو رحمت کائنات نے مانگا ہو وہ دعا یاد کرنی چاہیے ہر بندے کو اور میں سمجھتا ہوں خدا کی قسم قرآن تو بڑی عجیب کتاب ہے نا لا ریب کتاب ہے اور یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی اور بڑی رحمت والی کتاب ہے مومنوں کے لیے میں کہتا ہوں اگر کسی بندے کو قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں وقت نہیں یا اسے سمجھ نہیں آ رہی ہے نبی پاک کی یہ ایک دعا بندہ اگر یاد کر لینا اللہ کی قسم شرک سے بھی بچ جائے گناہوں سے بھی صرف ایک سمجھ کے پڑھے سمجھ کے پڑھیں ایک دعا کافی ہے عقائد کی اصلاح اور اعمال کی اصلاح جو گھپے ہم کرتے ہیں کاروبار میں تجارت میں کم تولنا ملاوٹ کرنا سود کھانا رشوت کا کاروبار کرنا لوگوں کی دکانوں پر قبضے پلاٹوں پہ قبضے گاڑیوں پہ قبضے مکانوں پہ قبضے زمینوں پہ قبضے کرنا اور لوگوں کے مال حرام طریقے سے کھانا میرا پیٹ بھر جائے میرے پاس دنیا آئے میرے پاس دنیا آئے سب کا علاج ہو جائے گا اگر اس دعا کو بندہ سمجھ کے پڑھ لے نبی پاک ہر نماز کے بعد فرضوں کے بعد دعا مانگتے ہیں <تصفح> اشد اللہ الہ اللہ دہلا شریق لہکو شعیل کدیر اس کے ترجمے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں سب کو ترجمہ پتا ہے اشد اللہ وح دہ لا شریق اللہ لہل ملکو <تصفح> کرو میں نا اسی کے لیے ہے لہول ملک او اسی کے لیے ہے بادشاہی والحمد و اور اسی کے لیے ہیں خوبیاں اسی کے لیے ہیں تعریفیں اسی کے لیے ہیں سنائیں وہ هو اعلی کل شی قدیر اللہم لا مانع اللهم اللہ آتی موتیا لما جد ولا ینفا ازل جدے منکل جد اللہ ہما اے اللہ لا مانیا لما آتی جس کو تم دینا چاہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں اللہ آتی جس کو دینا چاہے اس کو روکنے والا؟ کوئی نہیں ولا موتیا لما مناتا اور جس سے روک لے اس کو دینے والا ملنی. جس کو روک لے اس کو دینے والا کوئی نہیں اور جس کو دینا چاہے اس کو روکنے والا تو الاد دینا چاہے روکنے والا کوئی نہیں تو دولت دینا چاہے روکنے والا کوئی نہیں, کوئی نہیں, کوئی نہیں اور جو تُو اگر نہ دینا چاہے تو دینے والا کوئی مجھے ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے جب سے یہ فیملی پلاننگ والے شروع ہیں خاندانی منصوبہ بندی والے جوڑے جوڑے پیدا ہونے لگ گئے ہیں بچوں کے اللہ اللہم اللہم مان آتا ولا موتی متا جس کو اللہ دینا چاہے اس کو روکنے والا میں ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں پٹھان تنگ آ گیا تھا بچے زیادہ ہو گئے چنانچہ اس نے بھی چناچے پلانے والوں کے پاس گیا کوئی علاج علاج کرو بچے تھوڑے ہونے چاہیے تو جناب انہوں کو دوائی شوائی دی لیکن بچہ آ گیا جس نے آنا تھا جس جی نے آنا تھا وہ آ گیا خان صاحب سے کسی نے پوچھا خان صاحب پریشان بھی بڑے ہیں خان صاحب سے کسی نے پوچھا نام اس کا کیا رکھا ہے اس نے کہا زبردست خان بھائی ہم نے تو پوری کوشش کی تھی بھائی نہ آئے زبردستی آ گئی اللہ ولا موتی والے ماں جس کو تُو دینا چاہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں اور جس سے تُو روک لے اس کو دینے والا کوئی نہیں ولا یلفل جد کسی دولت مند کو اس کی دولت کوئی نفع نہیں دیتی دولت سے بیٹا خریدے دولت سے عزت خریدے دولت سے صحت خریدے بلا یندے من کر جب کسی دولت مند کو اس کی دولت کوئی نفع ملنجد. میں نہ دینا چاہوں اولاد سارا مال لگائے بیٹا لینے کے لیے بیٹی لینے کے لیے میں نہ دینا چاہوں دولت خرچ کرے امریکہ جائے فرانس جائے برطانیہ جائے انگلینڈ جائے جہاں جا سکتا ہے جائے میں نہ دینا چاہوں تو دولت کے بلبوتے پر نفع حاصل نہیں کر سکتا دولت کے بلبوتے پر ملزم رہا نہیں ہوتے دولت کے بلبوتے پر کوئی بندہ نفا حاصل نہیں کر سکتا من بلا کہنا یہ چاہتا ہوں اور جو کاروبار کرتے ہو اس دعا کو ذہن میں رکھا کرو جو دولت اللہ نے آپ کو دینی ہے اس کو روکنے والا اور جو نہیں دینی تو پھر دینے والا کوئی نہیں تو پھر بندہ کیوں حرام کی روزی کمائے کیوں کم تولے کیوں ملاوٹ کرے کیوں غلط بندہ کاروبار کرے کیوں جھوٹ جھوٹ بول کے کاروبار کر کے اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام کے لکمے بندہ ڈالے بیٹے خوشحال ہو جائیں حرام کے لکموں کے ساتھ نہیں نہیں جب عقیدہ یہ اپنا لیا جائے اللہ دینا چاہے تو روکنے والا کوئی نہیں اور اللہ روک لے تو دینے والا خلاصہ یہ نکلا مضمون ادھورا ہے آئندہ جمعہ اس کی تکمیل کریں گے انشاءاللہ اللہ شرک ف دعا اور فی المال اس کا سبب کیا ہے فی علم اور شیرک ف التصرف آج ہم نے بیان کیا کہ اللہ تعالی سمجھانا چاہتے ہیں اوئے لوگوں اس پوری کائنات کا متصرف مختار اور مالک کون ہے لہذا پکارو بھی مجھے اور نظر و نیاز بھی میرے نام کی دو منفی پہلو رہ گیا ہے آئندہ جمعہ اس پہ روشنی ڈالیں گے مجھے امید ہے آپ اسی ذوق اور شوق اور محبت سے جو قرآن کے ساتھ آپ کو محبت ہے آپ اسی محبت کے ساتھ تشریف لائیں گے ٹھیک <تصفح> ہے اپنے ساتھ دوستوں کو بھی لائیں گے کسی کا عقیدہ اگر صحیح ہو جائے یار آپ کی تھوڑی سی محنت سے کسی کا عقیدہ اگر صحیح ہو جائے تو آپ کی نجات کے لیے یہ کافی ہے درس تو ہو گیا مکمل چونکہ کیونکہ 7:30 بجے نماز ہے لہذا جو حضرات اپنی مرضی سے بیٹھنا چاہیں میں پرچیوں کے جواب دے رہا ہوں وہ اس میں شامل ہو جائیں اور جو جانا چاہتے ہیں دوسری اپنے محلے میں واپس جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے حافظ اخلاق احمد صاحب کی طرف سے جس روح اور جسم کے ساتھ آج میں جس دنیا میں موجود ہوں کیا مر جانے کے بعد قیامت سے پہلے یا قیامت کے بعد اسی جسم کے ساتھ جنت یا جہنم میں ہمیشہ رہوں گا میرے بھائی صحیح مسئلہ یہ ہے کہ یہ جس جسم اور روح کے ساتھ ہم اس دنیا میں موجود ہیں جب ہماری موت واقع ہوگی تو جسم ہمارا یہاں رہ جائے گا اور روح ہماری عالم برزخ میں چلی جائے گی وہاں اللہ کے پاس رہے گی جسم یہاں رہے گا روح ہماری وہاں رہے گی اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس روح کو اس جسم میں لوٹائیں گے جو دنیا میں جسم ہے اس جسم میں لوٹائیں گے اور یہ جسم انشاءاللہ اللہ قیامت کے دن زندہ ہو کر اللہ کے دربار میں جائے گا جہنم میں کیوں جانا ہے انشاءاللہ جنت میں جائیں پڑھا ہے تو جنت ہمارے لیے اللہ نے بنائی ہے اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اور اپنے پیارے پیغمبر کی شفاف سے ان شاء اللہ ہم نے جنت میں جانا نبی کریم میراج پہ گئے آپ نے بیت المقدس میں انبیاء کو نماز پڑھائی وہ خود انبیاء موجود تھے بمارو اور جسم کے قرآن و سنت سے وضاحت فرمائیں کیا وہ جسم خاکی تھے یا مثالی تھے صحیح مسلک یہ ہے کہ انبیاء اپنی اپنی قبور میں جو ان کی دنیا میں قبریں ہیں ان کے اجساد مبارکہ جو ہیں ان قبروں کے اندر محفوظ ہیں اور قیامت تک محفوظ رہیں گے ان کو کیڑے مکوڑے نقصان نہیں پہنچا سکتے اور امبیاء کی ارواحِ طیبہ جو ہیں وہ عالمِ برزخ میں عالی علیہین میں جنت کے اعلی مقام میں موجود ہیں جس کے متعلق میراج والی رات میں اے میراج کے سفر میں آپ نے اپنا مکان وہاں دیکھا اور حضرت فاطمہ نے کہا من جنت الفردو سے واہ میرے بابا نے جنت الفردوس میں ٹھکانہ بنا لیا اور جنت الفردوس جنت کی وہ جگہ ہے جس کی چھت اللہ کا عرش بنتا ہے تو نبی پاک کی روح مبارک وہاں موجود ہے اجساد یہاں ہیں تمام انبیاء کی اروا جنت میں ہے ان کے یہاں ہیں بیت المقدس میں نہ یہ جسم گئے تھے نکل کے جو زمینوں میں جسم ہیں یہ نکل کے نہیں گئے بلکہ مثالی اجساد کے ساتھ امبیا وہاں آئے ہیں تفسیر بے نے اس کو نقل کیا اور مفسرین نے بھی اس کو نقل کیا ہے مثالی وجود کے ساتھ امبیا آئے تھے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک گزرے آپ نے حضرت موسا کو دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں جی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے زندہ تھے جسم بھی تھا روح بھی تھی ہمارا ان سے سوال یہ ہے کہ قبر میں حضرت موسا علیہ السلام کو آپ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ نے کہا تم کہتے ہو کہ اسی جسم اور روح کے ساتھ اسی زمین والی قبر میں حضرت موسا نماز پڑھ رہے تھے تو پھر بتائیے جب بیت المقدس میں نبی پاک پہنچے تو حضرت موسا وہاں بھی موجود تھے کہ کوئی نہ بولو نہیں نماز پڑھی انہوں نے آپ کے پیچھے پڑھیے وہاں کیا تھا اور جب نبی پاک زمین سے آسمان کی طرف چلے گئے تو آسمانوں پہ بھی حضرت موسا تھے کہ کوئی نہ تو پھر برا کس لی تیز ہوئی نبی پاک تو پیچھے پہنچے اور علیہ السلام پہلے پہنچ گئے اس کو حل کرو کرو حل اس کو قبر میں کیا دیکھا بیت المقدس میں کیا دیکھا پھر آسمانوں پہ کیا دیکھا کرو حل اس کو جو اس بات کے قائلوں یہی یہی زندگی ہے یہی حیات ہے اور نہیں جو آپ نے قبر میں دیکھا وہ بھی مثالی جو بیت المقدس میں دیکھا وہ بھی مثالی, وہ بھی مثالی, وہ بھی مثالی اور جو آسمانوں پہ دیکھا وہ بھی مثالی وہ بھی. دیکھ. یہ سارا مثالی طور پہ آپ کو یہ دکھایا گیا تھا اگر بندہ دس دن سفر کرتا ہے اور کسی غفلت کی وجہ سے کسر نماز ادا نہیں کرتا سفر سے واپسی پر کیا وہ گھر میں کسر نماز ادا کرے گا جو نمازیں سفر میں کزا ہوئی ہیں ان کو جب اپنے گھر میں کزا کرو گے تو دو رکاتے کرو گے کسر کرو گے اور جو نمازیں گھر میں کزا ہوئی ہیں ان کو اگر سفر میں کزا کرو گے تو ان کو پوری کرو گے بس یہ اصول یاد رکھ لو اگر نمازیں گھر میں رہ گئی ہیں کوئی اور بندہ سفر پہ چلا گیا ہے تو وہاں جا کے وہ کہے یہ بھی, بھی سفری نے نہ وہ گھر میں گلا ہو گئی ہیں وہ پوری پڑھنی ہے اور جو سفر میں رہ گئی ہیں اور بندہ گھر آ گیا ہے تو بندہ یہاں کہے کہ سفر میں دو تھیں تو اب دو ہیں تو وہ سفر میں دو تھیں وہ دو ہی ہیں اور دو ہی بندے نے پڑھنی ہے جی بعض مسجدوں میں خصوصا ہماری مسجد میں ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز میں ذکر کرتے ہیں کئی دفعہ آدمی لیٹ ہوتے ہیں اور باقی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس مسئلے پر قرآن حدیث کے مطابق روشنی ڈالے کہ یہ جائز ہے یا نہیں جبکہ میں نے قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہوئے صورت بکرہ آیت نمبر ایک سو چودہ پڑھی ہے اس کا بھی آپ مطلب مفون سمجھائیں یہ مطلب مفون تو میں آپ کو آئندہ جمعہ سمجھاؤں گا ایک سو آیت دیکھوں گا اور کہ اس میں آیت میں کیا ہے اور آپ کو اشکال کیا ہے البتہ اتنی باز میں رکھیے کہ جو ہی بندہ نماز ختم کرتا ہے تو کہنا یہ چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم و اللہ اللہ اکبر استغفر فر اللہ استغفر اللہ استغ اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز پڑھ لی ہے اس کے بعد اللہ کی بڑھائی بیان کرو مولا یہ جو ہم نے نماز پڑھی ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے یہ تیری مہربان یہ اللہ اکبر کہہ کے کہ اظہار کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے کہنا ہے فر اللہ کہ اس نماز پڑھنے میں مولا اگر کوئی لگزش کوتاہی ہو گئی ہو تو میں اس کی معافی مانگتا ہوں پھر اس کے بعد کہنا ہے اللہ عمنی اللہ ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت اس کے بعد دعا مانگ لینی ہے یہ جو مسجدوں میں ذکر کا ایک طریقہ شروع ہے, لا الہ الا اللہ الا اللہ یہ, بدت ہے. یہ ذکر کرنا کیا ہے بدت ہے قرون اولا میں اس ذکر کا کوئی ثبوت نہیں وہ جگہ جنت کا حصہ ہے جنت کا ٹکڑا ہے جس جگہ پہ میرے پیارے پیغمبر کا جسم اقدس مدفون ہے اور زندہ جبریل پر اللہ کی اتنی رحمتیں نہیں اترتی جتنی اللہ کی رحمتیں میرے پیارے پیغمبر کی قبریں منور پہ برستی اور آپ کا وجود مقدس اور وجود انور اور آپ کا جس اقدس آج بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن رکھا گیا تھا اس میں کوئی تغیر و تبدلو نہیں ہو سکتا یہ ذہن میں رکھیے گا اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں علماء جھوٹ بولتے ہیں مولوی جھوٹ بولتے ہیں مسجد میں جھوٹ بولتے ہیں ممبر پہ جھوٹ بولتے ہیں قرآن ہاتھ میں لے کے جھوٹ بولتے ہیں بہتان باندھتے ہیں بہتان باندھتے ہیں بہتان بانتے ہیں اور علماء کو خوف خدا کرنا چاہیے اور بہتان سے پرہیز ہو کرنا چاہیے بوتان باندھنا ویسے بھی اچھا نہیں ہوتا پھر ایک عالم آدمی مسجد میں ممبر رسول پر قرآن ہاتھ میں لے کر بوتان باندھے لوگ کہتے ہیں یار مولوی ہے یہ بھی غلط گل کر سکتا بندے عالمی صاحب نہیں ہونے جس طرح یہ کہہ رہا ہے حالانکہ وہ غلط کہہ رہا ہوتا ہے وہ غلط بندہ کہہ رہا ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں وہ شیخ العدیث ہے میں کہتا ہوں وہ دنیا کا خبیص ترین انسان جو مسجد میں جھوٹ بولتا ہے مسلح پہ جھوٹ بولتا ہے قرآن سامنے رکھ کے جھوٹ بولتا ہے ایک مولوی نے ایک مسجد میں میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کو کہا اس نے کہا کہ جو بندیالوی صاحب کے والد تھے وہ کہتے تھے میری سوٹی تے نبی پاک کوئی فرق نہیں ممبر ہے مسلح ہے قرآن سامنے ہے خانہ خدا ہے باوضو ہے نماز ابھی پڑھائی ہے اس مولوی نے سفید ریش ہے شیخ الحدیث ہے اور بولتا ہے جھوٹ میں کہتا ہوں وہ شیخ الحدیث نہیں دنیا کا خبیص ترین بندہ ہے. اس سے بڑا خبیص اور زلیل اس کائنات میں کوئی نہیں جو خدا کے گھر میں جھوٹ بولتا ہے اور داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتا ہے اور مولوی کہلا کے جھوٹ بولتا ہے اس کے سوا ہم کیا کہہ سکتے ہیں لعنت اللہ اللہ کی جھوٹوں پر لانت ہو بہتان باندھنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو